اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور ہمارے کانوہے میں ٹینٹ روئی ہے اور ہمارے اور تمہارے درمان روک ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے